ام اللہ قلو بن صدق صد اللہ عظیم میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اللہ جنہ نے ہم سے مجھ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے جن لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے تو خود اللہ نے سوال کیا ہے کہ ام اعلیٰ قلع بن کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے اقفال جمع قفل کی تو کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل ہیں جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کے اوپر غور نہیں کرتے سوچ نہیں کرتے تدبر اور تفکر نہیں کرتے تو باہر تشریف رکھیں اندر جگہ نہیں ہے باہر تشریف رکھیں لوگ تنگ ہوتے ہیں جب کم جگہ میں زیادہ لوگ آ جائیں تو اطمینان سے باہر بیٹھے تو کیا لوگ غور کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے اس پر آج جس موضوع پر بات کا ارادہ ہے یہ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کا اور قصص القرآن جو قرآن کے قصے ہیں اور گزشتہ قوموں کے جو اتنے سارے واقعات بیان ہوئے ہیں اتنی ساری صورتوں کے اندر جا بجا یہ یوں سمجھیے کہ سارا اس کا خلاصہ ہے جو آج اس مختصر سے پچیس منٹ کے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر اگر ہم اس پہ غور کریں بعد میں آپ جا کے قرآن پاک کی صورتوں کو کھول کر صورت العراف کو صورت الحود کو صورت الشعراء کو جب آپ کھولیں گے اور جا کر اس تفصیلات کو دیکھیں گے تو پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی آپ کو پتہ چلے گا تو اس میں ان صورتوں کے اندر جن کا میں نے نام لیا اور جن کا میں نے ذکر کیا وہ باہر تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں باہر ہی بیٹھ جائیں جو اندر ایک محدود جگہ ہے کہ اندر تین سو برامدے میں تشریف رکھیں اوپر تشریف لے جائیں دوسری تیسری چھتوں میں کسی کو تنگ کر کے مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بہت دقت ہوتی ہے تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اس سے باہر بیٹھا کریں جو لوگ برامدے میں بیٹھے آنے والے جو کھٹکھٹائیں خٹ دروازہ ان کو بتا دیں کہ دروازہ اس لیے بند ہے کہ اندر جگہ نہیں ہے تو عرض میں کر رہا تھا کہ ان قوموں کے احوال کو غور سے دیکھنا چند باتیں اس کے اندر جو تدبر کا تقاضا کرتی ہیں ایک یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ جل شاہوں نے ان پچھلی گزشتہ گزری ہوئی قوموں کے نام ان کے انبیاء کے نام ان انبیاء کی دعوت قوموں کا جواب یہ سب کیوں نقل کیا قرآن پاک کے اندر دوسرا سوال جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان قوموں کے ساتھ اللہ جل شاہوں کا معاملہ کیا ہوا کیا سب کے ساتھ کوئی الگ الگ معاملہ ہوا یا کوئی عمومی قانون قدرت ہے انسانوں کے بارے میں اللہ کا کوئی اصول ہے ضابطہ ہے قانون ہے سنت ہے جو حرکت کے اندر آتی ہے آٹومیٹکلی حرکت کے اندر آتی ہے یعنی جب لوگ ایک خاص چیز کاموں کو کریں گے تو ایک خاص سنت ہے اللہ جل شاہوں کی جو اپنی حرکت کے اندر آئے گی تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جل شاہوں کا قوموں کو آ, کامیاب کرنے اور ناکام کرنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر کتنے ویل well ڈیفائنڈ ہیں کتنے واضح طور پر بتائے گئے ہیں اس پر آج میں نے کچھ صورتوں کا خلاصہ ایسا خلاصہ جو کہ شاید اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ وقت لگے گا لیکن اس کی تلخیص سے نکالی میرے خیال سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں کہ چھ بڑی قوموں کے احوال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں چھ بڑی قوموں کا انجام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ایک ہے قوم نوح جو آدم علیہ السلام کے بعد سمجھیں کہ سب سے معروف پیغمبر ہیں ان کو ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کی قوم کا ذکر ہے اس کے بعد ہے قوم ہود جس کو عاد بھی کہتے ہیں یعنی نام اس کا عاد ہے اور قوم کا اور جو پیغمبر ان کی جانب بھیجے گئے وہ حضرت ہود تھے اس لیے ان کو قوم ہود بھی کہتے ہیں تیسری ہے قوم سمود جس کی جانب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور اس کو قوم صالح بھی کہتے ہیں تین قومیں یہ ہیں چوتھی ہے قوم لوتھ جو اپنے پیغمبر کے نام سے معروف ہے قلط علیہ السلام کی قوم اور پانچویں ہے قوم شعیب شعیب علیہ السلام کی قوم ہے اور چھٹی ہے قوم فرعون جو جس میں قبطی بھی تھے جو فرعون کے قوم کے لوگ تھے اور اس کے اندر بنی اسرائیل بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے ان میں سے جو قوم نوح ہے پہلی قوم جو ہے اس کا علاقہ جغرافیہ جغرافیائی اعتبار سے یہ عراق کے آس پاس کا علاقہ بنتا ہے اور یہ زمانہ ہے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے پینتیس سو سال تقریباً کم و بیش ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح میں نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے اس کے بعد اس قوم کی جانشینی یا اس قوم کو جب اللہ جان نے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی قوم نے نہیں مانا وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے اس اسے خلاصہ میں بتا دوں گا لیکن آج کچھ نتائج کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں ایک واقعات ہیں اور ایک واقعات کے نتائج ہیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں ان سارے واقعات کو سامنے دیکھنے سے تو آج ہم کچھ نتائج پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ میں بارہا بیان بھی کر چکا ہوں قرآن پاک کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے بھی, بھی ہوں گے تو اس قوم کو پھر سمجھیں کہ ریپلیس کیا اس کو جب اللہ جان نے اس میں سے چند ایک لوگوں کو کامیاب کیا جو اسی اٹھاسی لوگ تھے اور وہ جودی کے پہاڑ پر جا کر ان کی آ... ان کی کشتی لگی اور انہی لوگوں سے اس کے جانوروں کے جوڑے بھی تھے انہی لوگوں سے دنیا اثر نو آباد ہوئی اسی لیے نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گویا ساری دنیا غرق کرنے کے بعد دوبارہ سے تباہ ہوئی ہے دوسری قوم جس میں جو ان کے بعد آئی ہے وہ ہے قوم عاد اور ان کی جانب جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا نام تھا حود علیہ السلام یہ ان کا جو علاقہ بنتا ہے یہ یمن موجودہ جو یمن ہے اس میں وادی احقاف ایک علاقہ ہے یمن کے اندر جو آپ یوں سمجھیں کہ یمن کے آ, جزیرت العرب کا جنوب بنتا ہے وہاں پر اس قوم کو بھیجا گیا اور یہ اس کا زمانہ تقریباً تین ہزار سال عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو ایک انٹرنیشنل کیلنڈر سمجھا جاتا ہے مسیح کی آمد کو اس لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا یا کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کاف میم اس کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ بی سی لکھا ہوتا ہے انگریزی کے اندر تیسری قوم جو اس کے بعد آئی یہ وہ قوم سمود ہے اور قوم سمود جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ اس کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے چار سو بیس کلومیٹر تقریباً ایک سائڈ کے اوپر تو یہ مدائن صالح کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے اور آج بھی اس کے اثار موجود ہیں اس کا زمانہ کو عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھائیس سو سال تقریباً یہ کم و پیش یہ اندازے ہیں اس کے اندر کوئی پکی بات نہیں اسے بتائی جا سکتی کہ قرآن و سنت کے اندر اس بارے میں سالوں کی تعین کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں ہے بلکہ اندازوں سے چیزیں اندازی سی چیزیں بتائی جاتی ہیں چوتھی قوم جس کے بارے میں ذکر کیا قوم لوت ہے لوت علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ان کا جو علاقہ تھا یہ جس کو بحر بحیرہ مردار کہتے ہیں انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں اردن موجودہ جارڈن جس کو کہتے ہیں یہ اس علاقے کے اندر لط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی اکیس سو سال دو ہزار سال پرانی بات ہے پانچویں قوم ہے قوم شعیب شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی جانب بھیجا گیا تھا ایک تو مدین کی طرف قرآن نے کہا ہے وہ علا مدینہ اقاہم اور دوسری اصحاب العقا کی طرف جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور یہ جو مدین ہے یہ یہ بھی ایک علاقہ ہے نام ہے معروف ہے اور یہ جو قوم اصحاب العقا تھے یہ تبوک میں رہتے تھے جہاں تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب کے اندر ایک شہر ہے بہت مشہور یہ وہاں پر رہتے تھے ان دونوں قوموں کی جانب شعیب کو بھیجا گیا ہے اور آپ نے قرآن پاک میں اگر دیکھا ہو تو شعیب علیہ السلام کی طرف جب موسا آئے تھے تو اس کا ذکر ہے کہ ولم ورد الا ماں مدین کے مدین کی طرف موسا علیہ السلام گئے تھے تو ماں شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کو ملی تھیں جنہوں نے پانی پلا رہی تھی تو وہ شعیب علیہ السلام جو ہے موسا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں تو یہ زمانہ ان کا قریب قریب کا ہے تقریباً اندازہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی کا جو وہ تھا وہ کوئی چودہ سو سال حضرت مسیح سے حدیثہ سے پہلے ہیں اور چھٹی قوم جو ہے وہ قوم فرعون ہے جو جن کی جانب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور یہ کوئی موسا یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے تیرہ سو سال قبل کی بات ان چھ قوموں کے بارے میں جن کا میں نے ذکر کیا آد کے بارے میں یعنی قوم نوح کے بارے میں آد کے بارے میں سموت کے بارے میں قوم لوت کے بارے میں قوم شعیب کے بارے میں اور قوم فرعون کے بارے میں قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم ترین بات جو اس کے اندر یہ تھی کہ ان قوموں کا رویہ کیا تھا یہ اللہ جل شاہوں نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنایا آپ کو پتا ہوگا کہ ان علاقوں کے اثار آج بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات کی طرف جاتے ہوئے ان علاقوں سے گزرے اور جب ان علاقوں سے گزرے تو وہ کھنڈرات تباہ حال عمارتیں بعض اوقات پہاڑوں کے اوپر بھی عذاب کے اثرات زمین پر بھی عذاب کے اثرات چٹیل میدان وہاں پر گھاس کا نہ ہونا ایک نحوس اور پھٹکار کا پورے ماحول پر ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے سواریاں تیز کرو کسی کچھ صحابہ کی ایک جماعت نے وہاں ان عذاب والے علاقوں میں کہیں کوئی پانی موجود تھا تو اس پانی سے کوئی آٹا گوندا تھا اپنے کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹا بھی پھنکوا دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ تباہ شدہ قوموں کے علاقے ہیں عبرت کی جگہیں یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو اور اللہ جل شاہوں کے غذب سے اور اللہ پاک کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو اصل میں جس جگہ اللہ جل شاہوں کی لانت ہو جائے جس جگہ اللہ جل شاہوں کا عذاب اتر ہے جس جگہ جس جگہ پر اللہ کی پھٹکار اتر آئے تو وہ جگہ گویا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے ایسے ہی وہ جگہ جس پر اللہ جلّ شانو کی رحمت ہو جائے جس کے اوپر اللہ جل شانو کا فضل ہو جائے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ایک بقائے نور ہوتی ہے تو ان قوموں کے مزاج کی بارہ تیرہ معروف باتیں جو قرآن پاک نے ذکر کی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفرو بی آیات اللہ دو الگ الگ چیزیں کفروبی آیا تلّہ اور کذب و بھی آیا یا یعنی اللہ جل شاہوں کا انکار اور اس کی آیات کا انکار یہ کفرو کہلاتا ہے اور اللہ جل شاہ کی تکزیب اور اس کی آیات کی تکزیب یہ قزب و بھی آیت اللہ کا عنوان کے تحت آتا ہے تو کیا کرتے تھے یہ لوگ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شاہ کا انکار نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی آیات کا انکار آیات دو چیزوں کو کہتے ہیں یاد رکھا کریں ایک آیات کتاب اللہ کے سینٹنسز کو کہتے ہیں ایک آیت سے مراد ایک جملہ ایک سینٹنس ایک آیت جسلام جس کو کہتے ہیں قرآن کی آیت اور ایک اللہ کی آیت کہتے ہیں زمین و آسمان میں کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو کہ جن چیزوں کی جانب نبی متوجہ کر کر کے اللہ کی نشانیوں کے طور پر ان کو متعارف کراتے تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے جیسے نبی آسمانوں کی طرف کہتے تھے دیکھو قرآن کے جو جملے ہیں آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو اونٹ کو دیکھو یہ اللہ جل شانوں کی نشانیاں ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ لگاؤ یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے تقزیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا ایک تو یہ کہ, کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتا کوئی یہ کہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں نہیں مانتا اس کو انکار کہتے ہیں اور کوئی یہ کہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو تقزیب کہتے ہیں یہ لوگ یہ دونوں کام کرتے تھے کچھ چیزوں میں جب یہ جب یہ لاجواب ہو جایا کرتے تھے امبیا اپنی باتوں کی صداقت سے ثابت کر لیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے تقف... کفرو کے تحت آ گئے کہ... اور جب جھوٹ باندھ رہے ہو مخلوق کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو تو اس کو تقزیب کہتے تھے تیسری چیز قرآن نے بتائی ہے کہ آسا الرسول کہ یہ لوگ نبیوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام ان کو جو با بات بتاتے تھے یہ واضح طور پر نبیوں کو انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کی باتیں ماننے سے انکاری ہی ہیں چوتھی چیز قرآن نے ذکر کیا ہے کہ استحضاء اور رسول صرف بات نہیں مانتے تھے بات ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے نبیوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے انبیاء علیہ و صلاحت السلام کے مذاق کے جملوں پر جو جملے یہ لوگ کہا کرتے تھے الیاز و بلّا اتنے سخت جملے ہیں نبیوں کو بیوقوف کہنا نبیوں کو احمق کہنا نبیوں کو شاعر کہنا نبیوں کو جادوگر کہنا نبیوں کو یہ کہنا کہ تم تو ہم میں سے گھٹیا ترین لوگ ہو اور تمہارے پاس مال نہیں ہے تمہارے پاس چیزیں نہیں ہیں یہ انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کی تغذیب بھی تھی ان کا انکار بھی تھا اور ان کے ساتھ استہزاب بھی تھا پانچویں چیز قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک مزاج یہ بن گیا تھا کہ یہ نصیحت پروف ہو گئے تھے نصیحت نہیں مانتے تھے جتنی بھی ان کو نصیحت کی جائے ان کے دلوں کے اوپر ایک خود کہتے تھے قلو بنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے یعنی یہ آپ ہم ہمارے اوپر اپنے آپ کو تھکائیے مت کہ آپ ہمیں جتنا زیادہ کہیں گے تو ہم بالآخر اثر لے لیں گے ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے ہم پر آپ کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی. ساتویں بات قرآن کہتا ہے کہ بودے دلائل کے ذریعے سے نبیوں کا معارضہ کرتے تھے نبیوں کے سامنے ایسے دلائل پیش کرتے تھے اپنی طرف سے اتنے وہ کمزور ہوتے تھے جیسے کہ کہتے تھے یہ بوسیدہ ہڈیاں ہڈی تو بوسیدہ ہو گئی یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگی جب قیامت کی کا انکار کرتے تھے مرنے کے بعد جینے کا انکار کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے جو چیزیں ساری کی ساری ہیں قیامت اور آخرت کا انکار قرآن کی مکی صورتوں کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلائل دی کہ قیامت آئے گی القاریہ ملقاریہ وما ادرا کم ملقاریہ الحاک کا کا وما ادرا کم یہ ساری جتنے دلائل ہوتے ہیں اس پر قیامت آئے گی بار بار جو قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی اس کی وجہ یہ تھی یہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی اور ایک اور چیز اللہ جل شانو جو بیان بہت زیادہ فرماتے ہیں وہ آخرت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے جس کو باس الموت کہتے ہیں اس کا بھی یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے اس کے بعد ان میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ عہد شکن تھ عہد کرتے تھے آپ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں عہد کرتے تھے ان کا بلکہ عہد اتنا پکا ہوتا تھا یعنی اس کو اتنا پختہ کرتے تھے اپنے عہد کو قسموں کے ذریعے سے وعدوں کے ذریعے سے مقدس چیزوں کے ذکر کے ذریعے سے کہ اس کو صرف عہد نہیں کہتا قرآن پھر قرآن اس کو میساخ کہتا ہے میساخ عہد کی ایک پختہ ترین شکل ہوتی ہے یعنی جب آپ نے اپنے عہد کو بہت مضبوط کر لیا ہو خا خا کر وعدے کر کر کے، مقدس چیزوں کا ذکر کر کر کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو سامنے سمجھتے ہوئے یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں یہ لوگ اس کے کرنے کے بعد پھر وعدے توڑتے تھے پھر عہد شکیاں کرتے تھے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس حوالے سے اس کے اندر آپ کے سامنے نمی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر کفران نعمت تھی نعمتوں کا انکار نعمتوں پہ ناشکری کیسی یعنی من و سلوا جیسی چیزیں عطا ہوئیں ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پکے پکائے کھانے ان کے لیے اتارے اور دستخوان ان کے لیے لگے اور اس پہ بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو کھانے ملے مگر انہوں نے اس کے اوپر بجائے شکر ادا کرنے کے نبیوں سے کہا کہ ہمارا دل بھر گیا ان چیزوں سے اب جو ہے وہ ہمیں کوئی اور چیز آ, ہمیں کھلائیں ہمیں تو پیاز کھلائیں ہمیں تو دال کھلائیں ہمیں تو سبزیاں کھلائیں یہ تو ایسی چیزیں جو اتنی عالی شان قسم کی غذائیں جو اتر رہی ہیں ان غذاؤں سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں ایک چیز ان کے اندر اور تھی نسلی تفاخر کہ ہم نسلی اعتبار سے بڑے وہ ہیں عصبیت جس کو کہتے ہیں اور وہ کہا کرتے تھے یہود کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم یعقوب کے اولاد ہیں بنو اسحاق ہے. تو نبوت تو ہمارے علاوہ کہیں پر نہیں آ سکتی اسماعیل علیہ السلام کے پڑ پوتے نے یا ان کے دسویں بارہویں پشت کے اندر ان کے اولاد نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہیں نبوت تو ہمارے ساتھ خاص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد ان کے اندر ایک چیز اور تھی جس کو کہتے ہیں کہ قیادت کا غرور قرآن نے جگہ جگہ کچھ الفاظ استعمال کیے ان کے سرداروں کے بارے میں کیونکہ قوم چلتی تھی اپنی قیادت کے پیچھے ملا کا لفظ آتا ہے قرآن ہے. ملا کا مطلب ہوتا ہے لیڈرشپ کی قیادت ہے قیادت کے اندر کچھ غرور تھے خاص قسم کے ایک تو خود اس بات کا کہ ہم قائد ہیں ہم جو عام دنیا کے معنوں کے اندر معروف لیڈرز ہیں امبیا علیہ الصلاط و السلام چونکہ عام لوگوں میں اٹھائے جاتے تھے نبی پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ وہ پیدائشی طور پر کسی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کو لیڈرشپ موروسیت کے اندر مل جاتی ہے اور قوم اس کی لیڈرشپ باندھ لیتی ہے انبیاء علی الصلاط والسلام معزز گھرانوں میں پیدا ہوتے اچھے نصب میں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ خود اپنے اوصاف کے ذریعے سے اللہ جل شاہ ان کو لوگوں کے سامنے اٹھاتے ہیں وہ کسی ان کو ایک اپنی قیادت کا بڑا نشہ تھا اپنی عسکری قوت کا بڑا نشہ تھا قوم عاد کہا کرتی تھی من اشد من قوت ہم سے زیادہ قوت والے لوگ کون ہیں ہم سے زیادہ جنگی صلاحیت والے لوگ کون ہیں ہم سے زیادہ لڑنے بھیڑ وہ اونچے لمبے اونچے بہت زیادہ تھے ہرام کن حد تک ان کے قد تھے اور ان کی جسم جسامتیں تھیں اور ان کے بعض قوموں کے پاس لڑنے بھڑنے کے آلات تھے تو اپنی عسکری قوت کے اوپر بھی یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اور یہ اپنی معاشی قوت کے اوپر بھی فخر کیا کرتے تھے جن قوموں کو اللہ پاک نے خوب معیشت عطا فرمائی تھی اور جن قوموں کو اللہ نے کھلے جس کو کہنا چاہیے کہ احوال اور ان کے کھلے حالات ان کو دیے تھے ان کے اندر اس کا تنتنا آ گیا تھا وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی پسندیدہ نہیں ہیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ راہوں پر چل نہیں رہے تو یہ اتنی فراحی کس چیز کی ہے اتنی خوشحالی کس چیز کی ہے یہ مال و دولت کی فراوانی کیوں ہے پھر ہمارے اوپر اللہ تعالی نے ہمیں اتنا نوازا کیوں ہے اگر ہم کسی غلطی کے اوپر ہیں یا ہم لوگ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اس کے بعد ان کے اندر بنیادی مذہبی حقوق جو ہیں لوگوں کے اس کی پامالی تھی لوگوں کو گھروں سے نکال دینا لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ان کے جس طرح قوم فرعون کیا ہے لوگوں کے بچے مار دینا ان کے لڑکوں کو ذبح کر دینا اور ان کو ادھر سے ادھر جلا وطن کرنا ادھر سے ادھر جلا وطن کرنا یہ بنیادی جو مذہبی حقوق ہے جس اللہ جنر شعلح نے منع کیا ہے میں مذہبی حقوق اس لیے کہتا ہوں کہ مغربی دنیا اس کو انسانی حقوق کہتی ہے اور پھر انسانی حقوق کہنے کے بعد اس میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی داخل کرتی ہے جو انسانی حقوق نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق انسان کے وہ ہیں ہر انسان کا جو اس کے اس کے دین نے اس کو عطا کی اللہ جام جو حق دیا بس مغربی کہتا ہے کہ انسانی حقوق میں داخل ہے کہ اپنے رہن سہن کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو جائز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ناجائز کر سکتے ہیں تو دین تو یہ حق انسان کو نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتا انسان کثرت رائے کی بنیاد کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا کثرت رائے کی بنیاد کسرت رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اس مسجد کے اندر اللہ نہ کرے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک آج سے فلانا حرام حلال ہے کیا انسانوں کا یہ حق ہے مغرب کہتا ہے حق حاصل ہے انسانوں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے قوانین بنائے پوری دنیا میں نہیں بنائے کس نام سے بنائے انسانی حقوق کے نام سے بنائے وہ سمجھتے ہیں انسان کا حق ہے جس چیز پر بھی انسان طے کر لیں تو انسان کا ہے اس لیے ہمیں اس کی جگہ جو اطلاع استعمال کرنی چاہیے وہ مذہبی حقوق کی ہے کہ جو حق اللہ جل شاہ ن مخلوق کو عطا فرمائے اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد ان کے اندر ایک اپنے دنیاوی علوم کا غرور بھی کہہ سکتے ہیں قارون کو جب کہا گیا کہ تم پر اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر اتنا بڑا مال اللہ نے تم کو دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اس نے کہا تھا کہ اتی تو اعلیٰ علم یہ میرے اپنے علم کا کمال مجھے کمانے کے گن آتے ہیں مجھے پیسہ کمانے کے طریقے آتے ہیں وہ سکلز آتی ہیں وہ ایکسپرٹیز ہیں میرے پاس جس بنیاد کے اوپر مال کمایا جاتا ہے اس میں اللہ کہاں سے الیاز و بلّہ آ گیا وہ کہتے تھے یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنے علم سے اپنے دماغ سے اپنی زکاوت سے اپنی ذہانت سے میں نے یہ چیزیں کمائی ہیں تو اس میں کسی اور کا حق کس جگہ سے آ گیا ایک وجہ اور جو اللہ پاک نے قرآن بتائی ہے وہ ہے کہ جہاد سے فرار موسیٰ موسع السلامی قوم کو جب موسا نے کہا کہ جہاد کے لیے نکلو تو کہا کہ اس ہب انتب و رب کا فقات آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیں تو آپ دونوں جو ہیں لڑیں ان نہ ہا ہائی یہ لڑائی نہیں ہوتی ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا اس سے ان لوگوں نے انکار کیا اور ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ سے انکار کیا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر پیسہ دو اور اور دین کی تقویت کے لیے دو تو یہ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر وہ فرض زکوات بھی آتی تھی اس کے اندر جو لوگ اس میں منافقین ہوتے تھے اور باقی چیزوں کے اوپر بھی اس پر اس سے وہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بیان کیے قرآن پاک میں جو مختلف صورتوں میں موجود ہیں میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا اللہ پھر فرماتے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بات سنو میں نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا ان بنیادوں کے اوپر اللہ پوچھتے کیا ہم نے ان لوگوں کو جن کا ذکر ہوا کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا اس بنیادوں پر ہم اسی طریقے سے پچھلوں کو بھی چلتا ہوا کریں گے رحم الآخرین کا مطلب اولین کے مقابلے میں یہی ہماری سنتیں ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی بذا سے کہا کہتے ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں یہ ہماری سنت اللہ جان نے فرمایا اس میں جس چیز کی طرف قرآن پاک نے توجہ دلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ قومیں جو اس گمراہی کے ان نتائج تک پہنچی تھی اپنی قیادت کی وجہ سے پہنچی تھی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے پہنچی تھی اسی لیے جہنم کے اندر یہ ایک آواز لگائیں گی اور وہ آواز قرآن نے بتا دی کہ کیا لگائیں گی کہہ کے کہ یہ کہیں گی اناطا سادت کہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے لیڈرز کے پیچھے چلے ہم تو اپنی قیادت کے پیچھے چلے اور انہوں نے ہمیں راستہ گمراہ کیا فاتہم ضعفین من العذاب وال عنہم لعنا کبیرہ یا اللہ ہماری اس قیادت کا عذاب ڈبل کر ڈبل فرما دے دوگنا کر دے کیونکہ ہم انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہی کے اوپر تھے اور یا اللہ ان بل عنہم یا اللہ ان پہ لعنت بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر یہ اپنے قیادت کے بارے میں یہ قومیں کہیں گی جس کو قرآن کہتا ہے کہ قیادت نے تکبر کیا قیادت یہ کہا یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ابھرتے ہیں باطل کی طوت کو لے کر اور پھر ان کے پیچھے قوم چل پڑتی ہے ان کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں اور وہ چونکہ ٹرینڈ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی تخلیق کی جا رہی ہوتی ہے ان کے فیشن کو اپنایا جا رہا ہوتا ہے ان کی چیزوں کی پیروی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی قوموں کو وہاں پر پہنچا دیتے جس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا اس پر وقت مختصر رہ گئے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو چھ قوموں کے حوال بیان کیے اور ان کے اندر موجود پندرہ عادتوں کا بیان کیا جو, جو وجہ بنی ان کے عذاب کی جو مختلف قرآن پاک میں جا مجا بکھری بھی ساری قرآن آیات سے ثابت ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن آیات سے ثابت نہ ہو اس کے بعد جو چیز میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ تقریباً اٹھارہ انیس چیزیں ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ چل شاہ ن وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے تم لوگوں نے نہیں چلنا اس کے لئے قرآن میں جو لفظ آتا ہے وہ ل... کہ فلاح تتب مت اتباع کرو مت پیچھے چلو ایسے لوگوں کے کہ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا ذکر ہے یہ بھی مختلف آیات مختلف قرآن کی صورتوں کے اندر بکھرا ہوا ہے یہ یہ مضمون جس کو میں نے یہاں یعنی اکٹھا کرنے کی کوئی تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ کے سامنے میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں پہلی چیز قرآن نے کہا ہے کہ فلاط و طبی کافرین کہ کافروں کے پیچھے نہیں چلو یا نہیں لفظ آیت فلاط و طبیل اطاعت کرنا ماننا کافر کی اطاعت نہیں کرو کافر کے پیچھے چلو گے تو جو کافر کی منزل ہے وہ تمہاری منزل ہوگی جہاں اس نے جانا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا دوسرا قرآن نے فرمایا کہ فلاں تو کافرین المنافقین منافقوں کے پیچھے بھی مت چلو کیونکہ جہاں منافق ان المنافقین الفر قل اس کا منافق تو سب سے نچلے جہنم کے آخری درجے کے اندر ہوگا اس کے پیچھے بھی مت چلو کائے فلاں تو علمکبین جھٹلانے والوں کے پیچھے مت چلو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کی پیروی مت کرو ورنہ جو انجام ان کا ہوگا تمہارا جاؤ فلا ولا تطعو امر المصرفین یہ سب الفاظ آپ دیکھیں قرآن کے تتئی رو تت او یعنی اطاعت اطاعت کا ماتا ہے فلا تو امر المصرفین جو لوگ اپنے اختیارات سے اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کی پیروی مت جو بندہ اپنے ڈومین سے باہر نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں اختیار امانت ہوتا ہے جو بندہ اپنی امانت اللہ کے دیے گئے اختیار میں سے یا اس کو جو امانت فراہم کی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کسی منصب کی شکل میں کسی عہدے کی شکل میں اگر وہ اس سے تجاوز کرے گا اپنی حد سے اپنا قدم باہر نکالے گا وہ مصرف کہلائے گا اسراف کرنے والا کہلائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان مصرفین کے پیچھے نہیں چلیں گے مصرفین کو اپنی قیادت نہیں بنائیں گے پھر کہا گیا کہ اہل کتاب کے پیچھے مت وَإِن فَرِيقًا الَّذِينَ بچوں بَعْدَ نمود كَافِرِينَ اللہ نے کہا کہ اگر تم اہل کتاب کے پیچھے چلے یہود و نسارہ کے پیچھے چلے تو تمہیں وہ کافر بنا کے چھوڑیں گے جیسا قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ تم سے راضی تم سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کی دین کو مان لو تتبع حتا تتبع جب تک تم ان کے دین کو نہیں مانو گے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دیر پا خوشگوار ایسے مراسم جس میں تم کہو گے کہ ہمارے درمیان کوئی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے گا اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کو تسلیم نہیں کر لو پھر اس کے بعد فرمایا کہ فرمائے کے ولاد ہوتے ہیں گناہ گار کو کھلے گناہ گار کہا کہ گناہگاروں کے پیچھے مت چلو او اوکفورا اور ناشکروں کے پیچھے مت چلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کیسی ہونی چاہیے مسلمانوں کی قیادت کے اوساف کیا ہونے چاہیے جو جن لوگ اللہ اخربی عذاب سے بچائیں گے ان میں کیا س... کیا صفات ہونی چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ بلا تو تیوہ من اغفلنا کلبہ اندرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اس کے پیچھے مت چلو ایک, ایک ہی آیت میں تین چیزوں کا بتایا گیا ہوتے ہیں سورہ کی آیتیں کہ ہوتے ہیں اطاعت مت کرو من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو وہ تب اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو خواہش کی پیروی کرنے والے کے پیچھے مت چلو کیونکہ خواہش جو ناجائز خواہشات ہے وہ شیطان کی طرف سے تو گیا وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اور تم اس کے پیچھے چل رہے ہو تو انجام وہی ہوگا جہاں شیطان وہاں اس کے پیچھے وہ اور اس کے پیچھے چلنے والا بھی وہاں وہ امر ہو فروتا اور اس کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے فروتا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حد سے باہر نکلے گے حد اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پمال کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کے پیچھے بھی نہ چلو پھر کہا ہے کہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آردی ینہا آپا صلی کہ اس بندے کے کی اطاط مت کیجیے جو لوگوں کو نماز سے روکے جو نماز سے روکے اس کے بارے میں سورہ اقرا کی آخری آیات ہے اور اس کے لفظ ولا توط اہو اور اس کی اطاعت مت کرے جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نماز سے روکتا ہے لوگوں کو اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیت سورہ قلم کی ہے اور اس میں اکٹھی جمع کر دی ہیں نو صفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ولاۃ اس کی بات آپ نے نہیں ماننی اچھا یہ جہاں لفظ آتا ہے کہ بلا اوقات پچھلی قوموں سے کہا گیا بعض اوقات ہم سے کہا گیا ہے اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کہا گیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی تو یہ سوریہ قلم کے اندر جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں اس کے اندر نو صفات والی لیڈرشپ کی نو صفات کو جمع کر کے کہا گیا کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا تو کہا ولاقل حلف آپ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے پیچھے مت چلیں جو کیا کریں جھوٹی قسمیں کھائیں خدا کی قسم جھوٹا کھانا جیسے ہمارے ہاں انتخابات کے موقع پہ کھائی جاتی ہیں. ویسے بھی کھائی جاتی ہماری لیڈرشپ قسمیں کھاتی رہتی ولاد ہوتے حلف حلف حلف کہتے ہیں قسم کو جھوٹی قسمیں کھانے والے کی مہین گھٹیا انسان کے پیچھے رضالت کے کام کرنے والے خصیص انسان کے پیچھے جو وقار کے اور عزت کے اور احترام کے خلاف جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کرنے والے کو مہین کہتے ہیں مہین کے پیچھے بچے ہم مشاہم بن امیم منا اخیر معتدل اہیم باضدیم یہ ساری وہ نو صفات اکٹھی کی گئی ہیں اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ تانے دینے والے کو اور غیبتے کرنے والے کو للخیر خیر کے کاموں سے منع کرنے والے کو عطل معتد آگے پڑھنے والا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا اسیم گناہگار گار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جفاکار سختی اور درشتی کرنے والا اس کے ساتھ اور آخر میں کہا گیا کہ زنیم وہی اس کا مطلب بعض نے وہ کہا کہ صفات کے تبار سے وہ بندہ بعض تو یہ کہا کہ زنین کا مطلب وہ ہے کہ جو آآ لا آآ ولد الحرام ہو بعض نے ترجمہ سے کیا بعض نے یہ کہا کیونکہ یہ یہ صفات مکہ مکرمہ کے خاص قیادت کے بارے میں بیان کی جا رہی تھی تو اس کا نصب مشکوک تھا کہ اس بندے کی طرف اشارہ تھا کہ جس کا یہ نصب مشکوک بھی ہے تو اس, کا, اس کا ذکر بھی اس کے اندر آیا بعض حضرات نے اس کا مطلب وہی لیا ہے کہ گھٹیا کاموں کرنے والا رضالت کے کاموں کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا یعنی یہ مسلمانوں کی قیادت نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اٹھارہ انیس چیزیں اگر وہ جو پندرہ سولہ کام ہے جو قوموں نے کی اس سے ہم بعض آ جائیں اور یہ جو سولہ سترہ اٹھارہ چیزیں ہیں جو اسلامی قیادت میں اللہ جل شانوں کو گوارا نہیں ہے اسلامی قیادت سے کون سی قیادتیں مراد ہوتی ہیں چھ قسم کی قیادتیں مراد ہوتی ہیں اسے مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سیاسی قیادت مسلمانوں کی ملٹری لیڈر عسکری قیادت مسلمانوں کی اکنامک لیڈرشپ معاشی قیادت مسلمانوں کی سوشل لیڈرشپ یعنی ان کی سماجی قیادت اور مسلمانوں کی ثقافتی یا ادبی جس کو انٹلیکچل لیڈرشپ کہتے ہیں وہ لوگ جو لکھنے پڑھنے کے کام کرتے ہیں یہ ساری کی ساری قیادتیں ہیں اپنے اپنے اور چھٹی مسلمانوں کی ریلیجس لیڈرشپ مذہبی قیادت تو چاہے مذہبی قیادت ہو سیاسی قیادت ہو عسکری قیادت ہو سماجی قیادت ہو انٹلیکچل لیڈرشپ ہو یا معاشی قیادت ہو ان چھ کے چھ میدانوں کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ جانوں نے ایک معیار مقرر کیا اس معیار کے لوگ اگر قوم میں آگے ہوں گے اور یہ قومیں ان کے پیچھے ہوں گی ان کی پشت پناہ ہوں گی ان کے ان کی اطاعت کریں گی ان کے پیچھے چلیں گی تو آج لوگ اطاعت کے فضائل تو بیان کرتے ہیں کہ اطاعت کرنی چاہیے ماننا چاہیے کس کی ماننی چاہیے یہ نہیں بیان کرتے کہ جب جس کی مانی جائے گی اس کی بھی قوم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ اطاعت کرو لیکن جس کی اطاعت کی جائے اس میں بھی کوئی صفات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر بھی کوئی اوساف ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس حوالے سے کیا قرآن و سنت خاموش ہے اور اس طرف یہ کہا ہے کہ جیسے چور ہوں اور جیسے ڈاکو ہوں اور جیسے بد کردار ہوں اور جیسے خراب عقیدے کے لوگ ہوں اور جیسے مشرک ہوں یا کافر ہوں یا جیسے اگیار کے رستوں پہ چلنے والے ہوں مسلمان آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا کریں اور ان کی پیروی کیا کریں یہ نہیں کہا گیا اصل آخری بات جس پر وہ ختم ہو گیا مزید تفصیل کریں یہ لوگ پیدا کیسے ہوں گے یہ قیادت کہاں سے قیادت کہاں سے اترتی ہے آسمان سے اترتی ہے یا مسلمانوں کے اندر سے اٹھتی ہے لوگوں میں سے اسی معاشرے میں سے اٹھتی ہے تو آسمان سے نہیں اترتی اسی معاشرے میں سے اترتی اٹھتی ہے جب تک یہ چیزیں جو آج ہم سنتے ہیں یہ قرآن پاک سے میں نے ایک ایک لفظ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو بتایا سب الف ایک ایک صفت کے اوپر قرآن کی مستقل آیت موجود ہے یہ اس وقت ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہوگا جب یہ قرآن ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے ہم پڑھاتے نہیں ہمارے بچے ناواقف ہیں یہ ہمارے اٹھارہ بیس بائیس چوبیس سال کی عمر کے بچے کیا ان باتوں سے واقف ہیں جو قرآر پاک میں موجود ہیں جو ان سے کہی گئی ہیں اٹھارہ اٹھارہ سال پڑھنے والے سولہ سولہ سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں پر ایک ویکینڈ کورس پڑھاتے ہیں انہی بچوں کو نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں سے آتے ہیں جو پروفیشنلز ہیں یہاں اسی مسجد کے اندر ہم پڑھاتے ہیں ہفتے اور اتوار کے دن تجربہ ہے ہمارا سینکڑوں بچوں کو ہم نوجوانوں کو ہم پڑھا چکے ہیں کوئی خال خال سینکڑوں میں سے ایک ایسا آتا ہے جو سور فاتحہ جانتا ہے جو سور فاتحہ صحیح پڑھ سکتا ہے کل میں نے ایک کلاس کا بیٹھی اس کلاس سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں میں نے کلاس کا امتحان لیا سور فاتحہ کے اندر اور تین مہینے سے ان کو پڑھایا جا رہا ہے لیکن جب انہوں نے سور فاتحہ مجھے سنائی باوجود تین مہینے کی تعلیم کے تو میں نے کہا کسی نے بھی ٹھیک نہیں سنائی ین تو کسی کا ٹھیک نہیں تھا آخری جو لفظ والا قرآن تجوید کی بات کر رہا ہوں میں ترجم تفسیر کی بات نہیں کر رہا ٹھیک پڑھنے کی بات کر رہا تو جس مسلمان قوم کا تعلیمی نصاب ایسا ہو کہ اس کے بچے 18 سال تعلیمی اداروں میں جاتے ہوں اور سور فاتحہ نہ جانتے ہوں باقی قرآن تو بات کی بات ہے تو اللہ نے ہم سے پوچھا ہے تم کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے کیا تمہارے دلوں پر تعلق ہیں جو تم قرآن کو نہیں پڑھتے تو جب تک قرآن پاک ہمارے نظام تعلیم کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوگا اور ہماری نوجوان نسلیں اس اوصاف اور صفات کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نہیں پڑھیں گی اور ایک تربیتی نظام ایسے لوگ جو تربیت کریں جن کی زندگیاں خود مشر راہ ہو جو خود ایک ایک پریکٹیکل قسم کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو ایسے لوگ معاشرے کے اندر نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک یہی نقصانات اور یہی ضلالت اور یہی رسوائی اور یہی دنیا اور آخرت کا خسران اور یہی غربت اور یہی بدحالی اور یہی دوسروں کی کاسا لیسی اور یہی دوسروں کی, کی, کی, کی محتاجی یہ ہماری ہماری قسمت کے اندر لکھا رہے گا اس کے اس سے نکلنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی اللہ جان ہمیں اس زوال سے نکال کر دوبارہ عروج کی ان راہوں کے اوپر گامزن کریں جس پر یہ امت ایک ہزار سال تک رہی ہے بخردا الحمد الحمدللہ رب العلم